ہی نا. بھئی نا دا دا ہے نا بھائی نہ سارے کسی کاروبار لگتا ہے نہ سارا بڑھیا نہ مینو تو پاسے دستا ہی کوئی نہیں مینو نے چشتی تہج کسی بےدی ہی بنائی آتا میں کنڈے بے دین, بے دے دین تے بےدی کیتا نفس تے شیطان تے کافران میں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 ظالم دے دے کرتوتوں دی وجہ نہ ظالم مسلط کر ہے کی مطلب ذالم تو بدلا آسائن لینے آ کہ تو آگڑا ظالم ہو سر تے دیا پہ آردا ہے فچلے جہے تھلے والے نے پھر اصل تو بدلے لے کہ تسا تھلے رہ کے ظلم کیتا ہے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 سینک سکار رو میں نہ جان تینو تینا حسین کرانا بال دسنا کدی حسین پاک واسطے نہ لگا کدی نہ رو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 تاب کمان تمہارے the name When they shine دل دے